اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلَعَلَّكَ تَعْرِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَزَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُو اَنْ يَقُولُو لَوْ لَا مُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاَهَ مَعْذُ مَلَكُ اِنَّمَا أَمْ تَنَزِرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرقین کی طرف سے مختلف اعتراضات آپ کیسے نبی ہیں آپ کے پاس دنیا کا مال دولت نہیں ہے خزانے آپ کے پاس ہونے چاہیے یا آپ کے ساتھ کوئی ملک فرشتہ وہ آ کر ہمیں بتائے یہ اللہ کے رسول ہیں تب ہم یقین کریں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعتراضات کی پرواہ مت کرو آپ اپنے سینے کو تنگ مت کرو نبوت اور رسالت کے لیے مالدار ہونا یا نبی رسول کے ساتھ کسی ملک فرشتے کا آنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ ایسا پہلے ہوا ہے تو فرمایا فَلَا عَلَّقَ آفَ شَائِدْ كَابْ تَعْرِكُن چُوڑنے والے ہو بعض مایو حائلے بعض وہ جو وحی کی جاتی ہے آپ کے طرف وَزَوَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكْ اور تم ہونے والا ہو اس کی وجہ سے تیرا سینہ اور یقولو یہ کہ وہ کہیں وہ کہتے ہیں لولا انزل آلیہ کنزو کیوں نازل نہیں کیا گیا اس کے اوپر خزانہ او جا اما ہو ملک یا آیا ہون اس کے ساتھ فرشتہ کوئی ملک یہ ان کا اتراز ہے فرمائے انمان تنظیر یقنن آپ جانے والے رسول ہے واللہ وعلا کل شیع وکیل یقنن اللہ طرح چیز کی نگران ہیں ہر چیز کی نگرانی اللہ رب العالمین کے خاص صفات میں سے ہیں لہذا آپ کی نبوت کی نگرانی بھی اللہ کی ہے اللہ کو معلوم ہے کہ آپ رسول ہیں آپ نبی ہیں ان باتوں پر آپ پرواہ مت کرو یہ ان کے بے ڈنگ باتیں ہیں جان چوڑانے کے لیے اعتراض کرنے کے لیے ایسے سوالات ہیں حقائق سے بہت دور ہیں آپ اللہ کے رسول ہے جس طرح اللہ تعالی ہر چیز کی نگران ہے اسی طرح آپ کی نبوت رسالت کی بھی نگران ہے ہم یقولون یا کہتے ہیں افطلا بنایا ہے اس پرانی کریم کو یہ قرآن افطرا ہے قل آپ فرما دیجیے فاتو مسری دس صورتیں اس جیسی لے کر آؤ دس سرتے لے کر آؤ مفت گڑی ہوئی جس یہ تمہارے خیال کے مطابق بنایا گیا ہے گڑ لیا گیا ہے ایسے ہی تم گڑ کے لے آؤ ہوا تو میں نے تم بلاؤ جس کی تم طاقت رکھتے ہو مندون کے مت سیوا ان کو تم سواد اگر ہو تم سچے تم اگر اپنے اس بات میں سچے ہو تو تمہارے لئے میدان موجود ہے اس سے پہلے ایک سورت کا مطالبہ اب چونکہ یہاں ایک علامت یہ بھی نظر آتے ہیں صورت حد سے پہلے دس صورتیں گزری ہیں یار وہ سورت ہے یہ تو تم دس صورتیں لے کر آؤ مقابلہ کرو فصاحت اور بلاغت میں کیونکہ کلام جتنا زیادہ ہوتا ہے نا اتنا پتہ چلتا ہے کہ فسات اور بلاغت میں کس کا کلام صحیح ہے تو فرمایا یہ صورتیں اللہ تعالی نے نازل کیے ہیں تو تم لے کر آؤ ایسی صورتیں دس صورتوں کو پیش کرو تمہارے فساحت اور بلاغت کا پتہ چل جائے گا کہ کلام مختصر بھی ہو اس کے اندر بے مقصد باتیں بھی نہ ہوں اس میں اسی طرح انداز ہو کہ کبھی مخاطب کبھی غیب متکلم ایسے انداز میں گفتگو بھی کریں اور جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایسے انداز میں ایسے شخص پر اس کا نظور ہو کہ اس کی زبان سے پہلے کبھی یہ ثابت نہ ہو کہ وہ کتاب کا پڑھا ہوا لکھا ہوا شخص ہے فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُ لَكُمْ فَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ فَسْ اگر یہ آپ کے جواب میں استجاب نہ کریں یا اگر آپ کو جواب نہ دے مانا یہ جواب تو دے نہیں سکتے لیکن اگر یہ آپ کو جواب نہ دے تو آپ اپنے اتمنان قلبی کو برقرار رکھو فَعْلَمُ فَسْجَانُ لَكُمْ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ یقیناً یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ وہ اللہ اللہ اللہ ہوا اور یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی اللہ پالن تم مسلمون کیا ہو تم مسلمان اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ انما اللہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اللہ نے نازل کیا ہے اور اس لیے سیاحت کے تحت اور دوسرے مقامات پر علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کا تفسیر مکمل طور پر کوئی بھی نہیں جانتے اس لیے یہ تو اللہ کے علم کے انتہا کو پہنچنے والی بات ہے تو اللہ کے علم کے انتہا کو کون پہنچ سکتا ہے یہ تو کلام اللہ ہے اللہ کے کلام ہے اللہ کے علم پر اللہ نے اس کو اتارا ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ قرآن کریم جس دور میں بھی ہو اپنے مخاطب پر فٹ ہوتا ہے جتنے بھی فتنے آتے ہیں جس دور میں بھی آتے ہیں قرآن کریم اس کا علاج بتاتا ہے اور اس فتنے کی نشاندہی کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اتارا ہے پھر ان سے مطالبہ کیا کہ تم مسلمان ہو مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالی کے علم کو تسلیم کرو اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں۔ کہ اللہ نے اپنے علم سے اس کتاب کو اتارا ہے اس نبی پر تو یہ اللہ کے رسول ہیں۔ من کان یوریদুল حیات الدنیا وزینتها نوفئ لہ ما لهم فیها وهم وهم فیها لا یفسدون جو کوئی چاہتا ہے دنیا کے زندگی اور اس کی زینت نو فی لئیم پوری دے دیتے ہیں ہم ان کو اعمال ان کے اعمال فیہا اس میں وام فیہا لائی قصور اور وہ اس میں نقصان نہیں دیے جاتے ہیں معنی یہ کہ جو لوگ دنیا کے تم،, تم رکھنے والے ہیں دنیا چاہنے والے ہیں ہم ان کی تمام اعمال کا بدلہ دنیا میں دیتے ہیں کوئی حق کلفی ہم ان سے نہیں کرتے جو کچھ انہوں نے کیا اس کا ہم بدلہ دیتے ہیں لیکن ان لوگوں کا نتیجہ کیا ہوگا فرمائے اللہ اللہ فل آخرت اللہ نار یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں نہیں ہے مگر آگ آخرت میں ان کے لیے آگ کے ماسے واقع کچھ بھی نہیں ہے مانا جو آخرت کی منکر ہے اللہ تعالی کی نظر میں وہ کافر ہے اور کافر کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کیا ہے وہ فیحا برباد ہو گئے جو انہوں نے کچھ کیا اس میں وباطلم کم یا ملون اور باطل ہو گئے جو انہوں نے عمل کیا ہے حبت برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے کیا وہ تباہ برباد اس کا کوئی نتیجہ آخرت کے لیے نہیں ہے کیونکہ اعمال کے کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط مفقود ہے موجود نہیں ہے اخرت پر ایمان آخرت پر جب ایمان نہیں ہے تو اخلاص ختم اخلاص نہیں ہے تو عمل اللہ کے ہاں مردود ہے افمن کان له بینۃ من, من ربہ کیا ہو جو شخص واضح دلائل پر اپنے رب کے طرف سے وہ اتلو ہو اور تلاوت کرے اس کو شاہد منہ گواہ اس اللہ کے طرف سے امن قبل ہی کتاب موسا اور اس سے پہلے مسال سلاۃ والسلام کی کتاب امامن و رحما پیشوا اور رحمت ہے یعنی یہ قرآن یہ اللہ کی ایسے عظیم کتاب ہے واضح دلائل پر بنا ہے اور اللہ کی طرف سے پہلے سے گواہ بھی اس کے موجود ہے مثال سلاۃسلام کی کتاب وہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا آخری کتاب ہے اس نے آنا ہے اور آنا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور فرمایا وہ بھی اللہ کی طرف سے اللہ کا رحمت رہا یعنی قرآن کی طرح وہ بھی اللہ کا کتاب کیونکہ قرآن کریم مصدقن ہے سابقہ کتابوں کے تصدیق کرنے والی کتاب فرمایا کہ جو نبی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ مانا جو لوگ اس قرآن کی تصدیق کرتے ہیں آل کتاب میں سے اور یا اس امت کے لوگ جو اس کتاب کو تسلیم کرتے اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے تو ہے نجات میباب اور جو بھی کفر کرے گرو میں سے فن آگ, ان کے وعدہ ہے آگ جو ہے وہ ان کے لیے اللہ کے ہاں وعدہ ہے ان کا ٹکانہ جانم ہے فلاں تکفر ہوں مِنْهُ شک میں نہ ہونا اس سے ان یہ قرآن حق ہے میر رب کے رب کی طرف سے بولا کنہ سرنا منون لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر قرآن کے پڑھنے والے کو اللہ تعالی اطمینان دیتا ہے یہ کتاب اللہ ہے اس پر اتراضات آبس اور بیجا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس پر اطمینان کرو اس پر یقین رکھو یہ اللہ کی طرف سے حق کتاب ہے اس کے بارے میں کسی قسم کا شک اور شبے کی ضرورت نہیں ہے لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کا سبب موجود ہے وہ اعنادی ہے وہ زدی ہے وہ باپ دادا کے رسم رواج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ دنیا پرست ہے وہ من کون شخص زیادہ ظالم ہے کا ان کی پیشی ہوگی وہ یقول الشہاد یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہے اپنے رب کو جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر اللہ نے کتاب نازل کیا انہوں نے ان کی تقزیب کی اشہاد فرشتے ملک ان پر گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کے ذات پر جھوٹ بولا ہے اللہ کی کتاب سے انہوں نے ایراض کیا ہے بولا کہ یہ لوگ ان کی حال بیان کیا ہے یو اور اعلیٰ رب اللہ گوارت ہے ظالموں پر اللہ کی لعنت اللہ کی پٹکار کے مستحق ہیں ظالموں پر اللہ کی لعنت اور ان ظالمی، ظالمین کی صفات اللہ ذین حسود سبیل اللہ وہ لوگ جو منع کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے رستے سے وَيَبْغُونَهَا عَيْوَجَا اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجین تیڑھ پہلی عنوان ہم پڑھ چکے ہیں اللہ کے دین میں ٹھیر تلاش کرنا دین کے باتوں میں کیڑے نکالنا دین کے مسائل میں باتیں نکالنا یہ دین سے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش ہوتی ہے وہم بالآخرت ہم کا فرون لوگ آخرت کے منکر ہیں وہ آخرت سے کفر کرنے والے ہیں مانے یہ وہ اسباب ہے جو قرآن سے روکنے کے لیے ہیں آخرت کا انکار دین کے اندر عیوب تلاش کرنا دین داروں کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز میں حکمت کے تلاشی نہیں ہوتے کہ یہ دین کا مسئلہ اس میں کیا حکمت ہے وہ کہتے اللہ کی طرف سے بس ختم حکمت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو اس سے بڑھ کر حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ نے نازل کیا اللہ کی کتاب ہے اللہ کا دین ہے اللہ کے نبی کے حدیث ہے اولائے کہ یہ لوگ لم یکون امو جزین فیلار نہیں عجز کرنے والے اللہ کو زمین میں وما کانا لہم من دون اللہ من اولیاء نہیں ہوگا ان کے لئے اللہ کے ماں سوا کوئی دوست حمایتی یزواف لہم العذاب دگنا کیا جائے گا ان کی لہذاب ان کی لہذا دو چند ہے ماں کانستماں نہیں دے وہ طاقت رکھتے حق بات سننے کے وا کان فرون اور نہیں وہ حق کو دیکھتے ان کے سبب یہ حق سننے کے لیے تیار نہیں حق بات کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تو یہ ان کے لیے سبب بن گیا ان کی ہلاکت کے سبب جانمی ہونے سبب کے کل جی نے یہ وہ لوگ ہیں نقصان ڈالا اس نے اپنے نفسوں پر وزلان غائب ہو گئے ان سے جو تھے وہ بناتے جو انہوں نے افترا کیا تھا اپنے خیال کے مطابق دین بنایا تھا شریعت بنایا تھا وہ ان سے غائب ہو گیا کیونکہ حق آ جانے کے بعد جھوٹ کی باتیں خود بخود ذہن سے نکل جاتی ہیں جھوٹ کے اندر حق کے مقابلے میں کڑے رہنے کے لیے قوت طاقت نہیں ہوتے لا ام یقنن بلا شک و شبہ وہ آخرت میں نقصان پانے والے ہیں لازمی لازمی ان کی نقصان اٹھانے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے یقینی طور پر کہ یہ حق سے باغ رہی ہیں جسے صورت مدثر میں فرمایا ان مستن فرا فرتمن قسور ان لوگوں کو کیا ہوا ہے یہ حق سے اس طرح باغتے ہیں جیسے کہ شکاری جو ہے شکاری شکار کے جانور وہ شیر کو دیکھ کر اس سے بھاگ جاتے ہیں اس طرح یہ لوگ قرآن کریم سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے بعد بتک جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں مختلف سوالات کرتے رہتے ہیں میں یہ کیا بات ہے جب یہ عمل ان سے ثابت ہو گیا تو ان کے لیے عذاب یقینی ہے عذاب میں شک نہیں ہے ان نل لدینا منو بیشک وہ لوگ جنہوں نے, لیا کامال کی ہم اور آجزی کی انہوں نے اپنے کامال کی کیے اللہ کے طرف آجزی کیے کی جنت خالدون یہی لوگ اہل جنت ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے مثر الفریق والاسم والبصیر سمی مثال دونوں جماعتوں فریقوں کا مثل نابینا آما کی ہیں اندہ ہے والاسم اور بیرا ایک نابینا اور بیرا ہے دوسرا والبصیر و دیکھنے والا سننے والا ہے فرما ان کی آپس میں کیا موازنہ ہو سکتا ہے برابری کوئی ہے حل یس طویان احمد کیا برابر ہو سکتے ہیں یہ مثال ان کے اندر کوئی برابری ہے نہیں اندھا ہے بیرا ہے اس کے مقابلے میں بنائی والا ہے سننے والا ہے یہی مثال کافر مشرق مومن معاہد کا ہے فرمایہ فلا تذکرون کیا تم نصیحت اصل نہیں کرتے ہو اتنے واضح دلائل سننے اور اس نبی کے دعوت کے پیش ہونے کے بعد پھر بھی کوئی تمہیں اختلاف وَلَقَدَا رَسَلْنَا نُوحًا إِلَا ان إِنِّي لَكُمْ نَزِيرٌ مُّبِين یقیناً ہم نے بے جانو علیہ السلام کو اس کو خونش کی قوم کے طرف انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لئے کھلٹ رانے والا آیا ہوں اس میں پھر اللہ رب العالمین نے دلائل نقلیہ کے طور پر پچھلے انبیاء سے ان کی دعوت پیش کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رسول نہیں ہے نبی نہیں ہے کوئی نیا مسئلہ یہ لے کر نہیں آیا یہ تو مسئلہ قدیم ہے اور قوموں کی طرف سے بھی یہ جوابات کوئی نئے نہیں ہیں قدیم جوابات ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے یہ ایمان والوں کو انبیاء کو یہ جواب ملے ایمان والوں کو بھی ملے بتا مثال علیہ سلاۃ والسلام کے واقعہ کو ذکر کیا انہوں نے اپنے دعوت میں کیا کہا اللہ اللہ یہ کی عبادت نہیں کرو مگر ایک اللہ کی ان نے خاف والم علیم یقیناً میں تم پر ڈرتا ہوں دردناک دن کے عذاب سے نوح علیہ سلاۃ والسلام نے اپنی دعوت ایک انداز کے ساتھ پیش کیا ہے جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں فقال لنا نہیں دیکھتے ہم تجھے مگر ہماری طرح بشرا کا تباہ کا نہیں دیکھتے ہم کی تباہ کیا تیرے إِلَّا مگر ان لوگوں نے ہم جو ہم میں کمتر لوگ ہے کم ترین جن کو کہتے ہیں غریب رائے کمزور نظر والے جس کو کہتے ہیں سر رائے والے ارے یہ پچھلے آئندہ نسلوں پر غور نہیں رکھتے ہیں ان کو تو دنیا کا فکر ہی نہیں ہے یہ تو آپ کی بات کو سن کر بس فوراً لبیک کہتے ہیں حقیقت کی طرف دیکھتے نہیں ہیں دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتے ہیں کوئی باپ دادا ہے کوئی نصف ہے رشتہ دار ہے ایک لخت اگر ہم تیرے پیروی کریں گے تو کتنے مصاحب آئیں گے یہ تو ان باتوں کو دیکھتے نہیں ہیں بس آپ کی بات سن لیا اور مان لیا ہمارے معاشرے میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں نا اگر کوئی توحید و سنت کو اپنا لیتے کہتے ارے چھوڑو اس کو کسی ایسے آدمی کی بات کرو جو بڑا سمجھدار ہو یہ تو بات کو سن کر بس فوراً جس کی بات ان کی دل کو لگ جاتی ہے مان جاتے سرسری نظر رکھنے والے سرسری نظر نہیں ہوتے یہ حقیقت میں یہ حقیقت میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آخرت کا خوف ہوتے آخرت کے باتیں رسول کی دعوت کو سن کر وہ جلدی مان لے آتے باقی جو لوگ دنیا پرست ہوتے ہیں وہ آزار دفعہ سوچتے ہیں کہ اگر میں بات مانوں گا تو میرے دنیا کا یہ نقصان ہوگا خاندان چوٹ جائے گا علاقہ چوٹ جائے گا اس کے لیے تو ہو سکتا ہے دینے پڑے اس لئے وہ ایسے لوگوں کو بادی اور رائے کہتے ہیں لَكُمْ مِن نہیں دیکھتے ہم تمہارے لیے ہم ہمارے اوپر کوئی فضیلت کوئی مرتبہ بلنزل بلکہ گمان کر دے تمہارے اوپر ہم جھوٹے گا تم جھوٹا ہے کیسے اعتراضات لوگوں کے کتنے بیمانی نبی کو ایسے انداز میں جواب اور اس کے ماننے والے کے اوپر اس طرح الزامات <coughs> لوگ یہ سمجھتے کہ یہ ایمان جو ہے یہ کہیں مال دولت خاندان اثر رسوخ کا نام ہے کہ اگر کوئی مالدار ہوگا اور ان کے افراد زیادہ ہوں گے قوم قبیلت زیادہ ہوگا تو ان کو ہدایت ملے گی وہ جس راستے پر جائے گا تو بس وہ کامیابی کا راستہ ہے نہیں ایسا نہیں ہے ایمان تو اللہ تعالی اخلاص پر دیتا ہے قالا جواب میں کہا اس نے یا قومیے میرے قوم کے لوگوں ار اے تم کیا دیکھتے ہو تم ان کن تالا بینت ربی اگر ہو میں دلائل پر اپنے رب کی طرف سے وا اتانی رحمت من اندیہ اس نے دیو مجھے رحمت یعنی نبوت اپنے طرف سے فامیت فا علیکم بس پوشیدہ کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر میرا وہ نبوت میرا وہ رسالت میری وہ دلائل اگر اللہ نے تم پر چھپا دیا ہے پوچیدہ کر دیا ہے تمہارے دلوں کو اللہ نے بند کر دیا ہے اتنے عظیم دلائل کی طرف تمہارا سوچ فکر نہیں جاتا ہے تو ان کو موہا ون تم کا زبردستی چسپا کر دیں گے میں زبردستی چسپا کر دوں گا میں تمہارے اوپر اور تم اس کو نا پسند کرو گے ایک چیز ہے جس کو تم ناپسند کرتے ہو کیا میں جبری طور پر وہ تمہارے دلوں میں اتار سکتا ہوں یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے مانا ایک چیز تم کرتے ہو, اس کو جبری طور پر تمہارے دلوں میں اتارنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے مطلب یہ ہوا کہ تم پر اللہ نے گمراہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے اس لیے تمہارے سینے بند ہیں تمہاری نظرے اس سے اوجل ہیں وَيَا قومی اے میرے قوم کے لوگوں پر تم سے مال اللہ اللہ نہیں ہے میرا عجر مگر اللہ پر اللہ نا میں تکارنے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے مان لایا ہے ربهم یہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے قومن لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں قوم جاہل نو علیہ السلام نے ایک تو یہاں اپنے اخلاص کا اظہار کیا کہ میرے دعوت کے پسپردہ چندہ نہیں ہے پیسے نہیں ہے ووٹ نہیں ہے کیا اگر تم میرے سے ناراض ہو جاؤ گے مخالفت کر لو گے تو مجھے خوف ہو جائے گا کہ لوگ ناراض ہوتے کل کو ووٹ نہیں دیں گے تو ووٹ مجھے نہیں چاہیے یا میں تمہاری ناراضگی پر اس بات سے ڈر جاؤں گا کہ یہ لوگ چاندہ نہیں دیں گے پیسے نہیں دیں گے وہ بھی مجھے نہیں چاہیے موڈے رپن مجھے نہیں چاہیے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں حق بات کو بیان نہیں کروں گا میں تو اللہ کی طرف سے پیغام والا آیا ہوں پیغام دوں گا باقی رہی یہ بات کہ تم کہتے ہو کہ یہ غریب غربا کو اپنے مجلس سے ہٹاؤ تب ہم تمہارے مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہوں گے تمہارا مجلس ہمارے بیٹھنے کا قابل بن جائے گا فرما یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ اللہ سے ملنے والے ہیں جب اللہ کے سامنے میرے طرف سے یہ شکایت آئے گی ان, ان کے طرف سے میرے بارے میں تو میرے پاس تو کیا جواب ہے اللہ نے مجھے اس پر مکلب نہیں کیا کہ میں مالداروں کو اپنے پاس بٹانے کے لیے غریب مساکین مسلمانوں کو ہٹا دو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا یہ اللہ سے ملنے والے مانا یہ اللہ کے پاس جانا چاہتے اللہ سے ربط چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہتے تو اللہ کے کی تعلق کے لیے نبوت کی مجلس سے آئی ہے تو میں ان کو اپنے مجلس سے ہٹا کر گویا ان کا ربط اللہ سے توڑ دوں فرمایا میں تمہاری ان باتوں کو جہالت پر بنا سمجھتا ہوں اے میرے قوم کے لوگوں کون میں امداد کرے گا اللہ سے ان طرف تو ہم اگر میں ان کو ستکار دوں بگا دوں اپنے مجلس سے افلا ازر کروں کیا تم نصحت حصل نہیں کرتے ہو مانا یہ کہ اگر ان کے ہٹانے پر میرا رب مجھے پکڑ لے تو میرا امداد کون کرے گا یہ تو اللہ سے اپنے رابطے قائم کیے ہوئے ہیں میرے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں ہدایت کے باتیں مجھے اللہ دیتا ہے ان کو سناتا ہوں تو یہ تو میں اللہ کے عذاب کا حقدار بن جاؤں گا تو میرا مدد پھر کون کرے گا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ غریب لوگوں کا اللہ سے بڑا تعلق ہوتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں اس لیے نبی بھی ان کے بارے میں اللہ سے کتنا ڈرتا ہے کہ اگر میں ان کو ہٹاؤں گا تو اللہ کے ہاں مجھے واحد آئی خزائن اللہ میں نہیں کہتا ہوں تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں عالم الغیب ہوں یہ بھی جس طرح سوالات کے جوابات ہیں نا ان لوگوں کے فوراً یہ اعتراض ہوتے اچھا ان کو ہٹاتے نہیں ہیں پھر ان کو مالدار تو بناؤ پر میں میرے پاس خزانے نہیں اللہ تعالیٰ کیونکہ میں ان کو مالدار بنا دوں مال دینا لینا یہ تو اللہ کا کام اچھا اگر خزانے ہیں نہیں تو کہاں زمین میں تو کئی خزانے ہیں نا پہاڑوں میں سمندروں میں جہاں جہاں ہے آپ نے ان ساتھیوں کو بتا دو بندوبست کر لیں فرمایا نہیں ولا عالم الغیب عالم الغیب میں نہیں ہوں عالم الغیب نہیں, عالم الغیب نہیں ہے تو فرمایا ولا اولو ان ملک میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ملک ہوں ولا اور نہیں کہتا ہوں میں ان لوگوں کے بارے میں کم جو حقیر دیکھتی ہیں تمہارے نظریں جن کو تمہارے نظروں میں حکیل دکھایا گیا ہے تمہارے نظروں میں حقیر ہے کمزور ہے خیراں ارغز نہیں دے گا ان کو اللہ تعالی بلائی میں یہ نہیں کہتا ہوں کیوں یہ اللہ سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں تو اللہ سے جو لوگ تعلق جوڑتے ہیں ان کو اللہ بھلائی دیتا ہے ان کے بارے میں میں یہ نہیں کہوں گا جو تم سوچ رکھتے ہو اللہ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے نفسوں میں ہیں ان ضلع یقین میں اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا یہ فکر اگر میں رکھوں گا تو اس فکر کی بنیاد پر میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا کیونکہ علم کے کی غیب یہ بات ہے ان کی نفوس کا علم مجھے نہیں ہے آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی پیر ہے کوئی مولوی ہے اس کے پاس جاؤ تو جو تیرے دل میں ہے وہ تجھے بتائے گا ہم کہتے ہیں کتنے ظلم کا عقید آئے نو علیہ السلام اتنا عظیم بیغمبر ہے وہ مسلمان لوگوں کے بارے میں ایمان لانے والوں کے بارے میں کیا کہتا ہے اللہ علم بیمان افیان کو سے ان کے نفسوں میں جو کچھ ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے میں نہیں جانتا ہوں. نفسوں کا علم اللہ کے پاس ہے. پیر کے پاس مولوی کے پاس درویش کے پاس کے پاس کسی کے پاس بھی نہیں ہے ملک فرشتوں کے پاس جنوں کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے جواب میں قوم نے کیا کہا کال قد قد اے قدل تناسر نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا ہے بہت ہی جھگڑا کیا ہے توحید و سنت کو لوگ کیا کہتے ہیں جھگڑا حالانکہ جھگڑا کیا ہے اللہ کے توحید کو مانو اللہ کے دین کو مانو بس لیکن مشرقین مبتدئین کیا ہوتے ہیں یہ اکثر الزامات لگا دیں بدنامی لگاتے ہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت جھگڑا کیا ہے حالانکہ جگڑالو یہ خود ہے تو ساتھ کرتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے نو علیہ السلام کی دعوت میں دو پہلو ہے نا دعوت مانو تسلیم کرو نہیں اللہ کا عذاب آئے گا کہتے فرمایا نو السلام نے کمب اللہ یقیناً اس عذاب کو لائے گا تمہارے پاس اللہ ہی عذاب لانے کے قوت طاقت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ عذاب لائے گا انشاگرا وہ چاہے, جب وہ چاہے گا وہ عذاب لے آئے گا لیکن یاد رکھو ایک تو یہ بات, بات بتائی کہ عذاب کے لانے میں میرا کوئی تصرف نہیں ہے تمام تصرفات اللہ کے پاس ہے اللہ جب چاہے گا تمہارے پر عذاب لے آئے گا اس کے اختیارات میرے پاس نہیں ہے وہ تو مجھے اللہ نے جیسے بتایا میں نے تمہیں بتایا لیکن یہ بات یاد رکھو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو مقابلہ تم نہیں کر سکو گے وہ مام تم بھی موجودین نہیں ہو تم اس اللہ کو عجز کرنے والے کہ اللہ کے عذاب کو تم ٹال دو گے روک دو گے مقابلہ کر دو گے دفاع کر دو گے یہ تمہارے بس میں نہیں ہے پھر اس کے بارے میں اچھے طریقے سے سوچ لو و لائن نفع نہیں دے گی تمہیں نس نصحی میرا نصحت ان عرت اگر میں چاہوں کہ تمہیں میں نہ صحت کر دوں کب نہیں دے گی فائدہ انکان اللہ اگر ہے اللہ تعالیٰ حکم کے گمراہ کرے تر جاؤ وہی تمہارا رب ہے اسی طرف تم لٹھائے جاؤ گے مانا یہ کہ اخلاص اپنے اندر پیدا کرو اللہ سے دعا مانگو اللہ ہمیں ہدایت دو اس لیے اگر میں تمہیں ہدایت دینے کی کوشش بھی کروں گا دعوت دینے کی کوشش بھی کروں گا تمہارے سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا لیکن اگر اللہ نے تمہارے گمراہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو میرے نصحت کی باتیں بے اثر رہ جائے گی میرے باتوں کا اثر نہیں ہوگا لہذا تم نے اللہ کے پاس جانا ہے وہ رب کو موت رب ہے تم اس کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرو اخلاص پیدا کرو دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرو لوگ تو ہدایت ایک معمولی چیز سمجھتے کوئی انعام نہیں ہے بار بار مانگنا چاہیے انبیاء نے مانگا ہے مانگا ہے ہم یقوراؤ یا کہتے ہیں کہ گڑھ لیا اس قرآن کو اپنے طرف سے انفتہ رہے تو ہوں اگر میں نے اس کو گھڑ لیا اپنے طرف سے پھالی یا اجرامی میرے اوپر میرا جرم ہے وَعَنَا بَرِي أُمِّمَّا تُجْرِمُن اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے ایک کتاب یہ کلام اپنے گھر میں بنایا اپنے خیال سے بنایا فرمای کر ایسا ہے تو اس کا جرم میری ذمہ ہے میں اپنے عمل کا بوجھ اٹھاؤں گا لیکن یہ جو تم اس کا مقابلہ کرتے ہو اس کا جرم تم کو اٹھانا پڑے گا میں تمہارے جرم سے برنگ و اوحیہ الیہ و اوحیہ الیہ نوح نبی کے گئی نوح علیہ السلام کی طرف انھو لن من, من قومک یہ کہ ایمان نہیں جائے گا تیرے قوم میں سے الا من قد امن مگر وہ جو ایمان لا چکا ہے بلا تب تا اس بما کان یفعلون غم مت کرنا ان لوگوں پر جو انہوں نے عمل کیا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں ان پر غم مت کاؤ یہ دلیل ہے کہ جو لوگ سڑک پر کفر قائم ہوتے ہیں ان پر عذاب آتا ہے تو ان پر افسوس کرنے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر حجت قائم کرتا ہے گجرت قائم کرنے کے بعد ان کو عذاب دیتا ہے اس لیے فرمایا بلا تب تہ وسن فل کبھی نا بناؤ تم کشتی ہماری نگرانی میں ہمارے انکوں کے سامنے وہ نام ہمارے وہی کے مطابق بلا تو خاطب نہیں گفتگو نہ کرنا ہمارے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے ہمارے سامنے مخاطب نہیں ہو ان لوگوں کے بارے میں نہیں بولنا مانا جو مشرق ہو گئے ہیں میں جو عذاب لاؤں گا تو ان کو نہیں چھوڑوں گا مشرقین کے لیے پناہ نہیں ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے بارے میں دعا کرنے لگ جائے ظالموں کے بارے میں ہم سے بات نہیں کرنا ان نہ رقون یقیناً وہ غرق ہونے والے ہیں وہ غرق کیے جائیں گے وہ یس نہ اور بنا رہے تھے وہ کشتی وہ غلام جب کبھی گزرتے تھے اس کے پاس سے وہ ڈیرے ملک بڑے قوم قوم میں سے سفیروں میں ہوں تو وہ مزاح کرتے تھے کہہ رہے تھے یہ نو کشتی کہاں بنا رہے یہاں پینے کو پانی نہیں ملتے ہے یہ خشکی میں بیٹھ کر تختیوں سے کشتی بنا رہے اس کو کس میں چلاؤ گے ریت کے ٹیلوں میں چلاؤ گے یہاں تو پانی نہیں ہے انہوں نے کہا دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا پانی کے اندر اللہ تمہیں غرق کر دے گا ایمان لے آؤ ٹھیک ہے جو مذاق تم کرتے ہو کرو. علیہ السلام نے ان کرو منا اگر تم مذاق کرتے ہو ہم سے یقیناً ہم بھی مذاق کریں گے تمہارے ساتھ جمع تس جس طرح تم مذاق کرتے ہو ایک وقت آنے والا ہے جس طرح آج تم ہمارے ساتھ ہنسی مزاق کرتے ہو کہ خشک زمین پر ریت میں بیٹھ کر یہ کشتی بناتا ہے یہ کیسا آدمی ہے یہاں تو پانی نہیں ہے تو کس میں یہ کشتی چلائے گا تو ایسا وقت آنے والا ہے کہ آج جس طرح تم مزاق کرتے ہو جس طرح ہم تمہارے ساتھ مزاق کریں گے عالم فریف تم جان دو گے میری کون ہے جس کے پاس آتا ہے عذاب یفضی ہی رسوا کرے ان کو وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيم اور واقعہ ہو جائے ان پر عذاب ہمیشگی کا دائمی عذاب مانا جانم میں مستقل جانے والے کون ہیں یہ تم جان لوگے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے دور نہیں ہے یہ کلام نور علیہ السلام اپنے قوم اور ان کے استرداروں کے ساتھ باہر ہاں کر رہے تھے اس میں کافی عرصہ گزرا ہے وہ کشتی بنا رہے ہیں اللہ کے وہی کے ذریعے سے اور ان لوگوں کا گزر آنا جانا دین دار لوگوں کے کاموں پر لوگ ویسے ہنستے ہیں نا اور پھر یہ بات ان کے لیے بہت تعجب خیز تھی کہ یہاں پر پانی آئے گا اور اتنی بڑی تعداد میں پانی کی کشتی میں لوگ بیٹھیں گے اور ہم لوگوں کو پانی ڈبو دے گا یہ نہیں ہو سکتے حتی ادھا جہاں امرنا یہاں تک کہ جب آیا حکم ہمارا اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا حکم آیا عذاب آیا وفارت تنور اور جوش مارا تنور نے تنور سے ایک مراد تو یہ تنور ایسا چیز ہے کہ اس میں تو آنگ جلایا جاتا ہیں تو اس میں پانی کی نکلنے کا کیا کیا تصور مارا تنور کے اندر پانی کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آب زمین سے پانی ہی پانی نکلے گا دوسرا معنی جو علماء نے کیا ہے کہ تنور سے مراد ایک خاص تنور ہے جنہوں علیہ السلام کو اللہ نے بتایا تھا کہ جب تمہارے گھر کے تنور کے اندر پانی آنے لگ جائے تو پھر تم سواری کے طرف جو کشتی ہے تمہاری اس کے طرف اپنے ایمان والے ساتھیوں کو جمع کرو یہ ایک علامت قُلْنَا ہم نے کہا احمل فیہا سوار ہو جاؤ اس میں من کل نزوجِ نسنین <coughs> سوار کر لو اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے واہلک اور اپنے اہل کو الا من سبق علیہ القول سوائے ان لوگوں کے جن پر ثابت ہو گئی ہمارے بات پہلے ماننا جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے مشرک نہیں بٹھانا ہے و من امن اربو جنوننا ایمان لائے جو ایمان لا چکے ہیں وہ بھی بٹھاؤ اپنے اہل کو بھی بٹھاؤ ماحو مَا اللہ خلیل <فَلِيل> نئی ایمان لائے تھے اس, اس پر مگر بہت توڑے لو جیسے کہ پہلے ہم بتا چکا ہے یا تو بیٹے تین بیٹے تین بہو یا پھر اسی سے کچھ زیادہ افراد فرمائے ان لوگوں کو کشتی میں بیٹھاؤ لیکن جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے وہ نہیں بیٹھیں گے نہ بیٹھانا ہے وَقَانَا فَرْمَائَا اَمَلَيْهِ سَلَاطُ الْسَلَامُ نِي اِرْقَبُوا فِيهَا سوار ہو جاؤ اس میں بسم اللہِ مَجْرِحَا وَمُرْسَاحَا اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹیرنا ہے اس کا اجراء بھی اللہ کے نام سے اس کا مرسا بھی اللہ کے نام سے مانا یہ اللہ کے نام پر یہ چلے گا جہاں تک اللہ چاہے گا اللہ ہی اس کو ٹیرائے گا ان اِنَّ رَبِّ الْ یقین میں رب بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو دیکھو اللہ معاف کرتا ہے توبہ کرو سفار کرو ایمان لے بعض لوگ کشتی میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ مجرے و مساح رب بھی لگ رہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سواری کے لیے الگ الگ دعاؤں کا ذکر نہیں کیا ہے نبی علیہ السلام کے دور میں جو گاڑیاں آ ہم چلاتے ہیں یہ تو نہیں وہ تو گھوڑے پر سواری گتے پر سواری خچر اور اون پر سواری اللہ کے نبی نے فرمایا سواری کی دعا اب کوئی بھی سواری ہو تو سواری کے لیے وہی دعا ہوگی جو سواری کی دعا ہے وہ جاندار ہو یا بے جان ایک ہی قسم کی دعا ہے یہ نہیں کہ سمندر یا بےجان کے لیے اس طرح دعا ہے اور جاندار کے لیے اس طرح دعا ہے یہ تقسیم شریعت میں نہیں ہے کہ وہی تجریبی موج ان کل جیبان وہ کشتی چل رہی تھی ان پر ایسے موجوں میں جو کہ پاڑوں کے مانندے بڑے بڑے پاڑوں کے طرح پانی کے موجوں میں کشتی کا سفر جاری تھا اب جب یہ کشتی میں بیٹھ گئے موجے شروع ہو گئے علیہ اسلام کا بیٹا کے <coughs> <coughs> وہ کشتی میں نہیں بیٹھا ونا دمن آواز دی کارا علیہ اسلام نے اپنے بیٹے کو وکان اباز اور وہ الگ تلگ تھا متضری جانا یا بنیں ہیر کب مانا اے بیٹھے ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ سوارے میں شریک ہو جاؤ نبی کی دعوت کو مت ٹکراؤ یہاں یہ سوال پیدا ہوتے کہ جب وہ کافر تھا مشرک تھا تو نبی نے کہہ کہا ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ علماء نے لکھا ہے یا تو یہ منافق تھا اس نے اپنے کفر کو ظاہر نہیں کیا تھا اس لیے نو علیہ السلام نے ان کو بیٹھنے کی دعوت دی اور اس وقت اس نے اپنے کا اظہار کیا ایک سبب تو جب اس نے دعوت دی اور ساتھ میں کہا والا تکمال کا فرین کافروں کے ساتھ مت ہو جاؤ یا پھر ایک سبب یہ نو علیہ السلام نے دعوت دی توبہ کرو اللہ نے میرے اہل کو بچانے کا فیصلہ کیا ہے تم توبہ کرو اللہ معاف کرے گا ساتھ بیٹھ جاؤ. مانا اس نے کہا ساوی جبلن میں پناہ لے لیتا ہوں اس پہ طرف کسی بھی پار پر میں چڑھ جاؤں گا یا بچا لے گا مجھے پانی سے اس کا خیال سوچ یہ تھا یہ پانی کے جو موجے ہیں یہ تو پلین زمین پر ہے پہاڑوں کے اوپر پانی کہاں جائے گا اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اپنا سوچ یہ کم لوگوں کا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا عذاب اس سے بھی بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا علیہ السلام نے لا من عمر اللہ نہیں کوئی بچانے والا آج اللہ کے عذاب سے اللہ مر رحم مگر جس پر اللہ رحم کرے اللہ ہی کی رحمت میں آئے تو وہ بچ سکے گا ورنہ اللہ کی رحمت کے بغیر پناہ کے کوئی جگہ نہیں ساب کرام کا یقید تھا نا لامل اللہ, اللہ, اللہ کے ماسوا کسی اور جگہ پناہ کے نہیں ہے وہ حال ان کے درمیان موج ہل ہوگئی ان کے درمیان میں موج پانی کا جونکا ایک جھٹکا آیا ایک موج آیا فکان انل مغرقین تا وہ غرق ہونے والوں میں منا اللہ کے طرف سے پہلے سے اس کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ غرق ہوگا اگر چن وہ علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن کافر ہے مشرک ہے اس کا غرق ہونا یقینی ہے وکیلا کہا گیا یا عرضو اے زمین ابل ایماں کے نگل لو اپنے پانی کوئی اقل عی روک لو اپنے پانی کو اپنے پانی کو تام لو روک جاؤ مزید پانی نہ برساؤ کیونکہ بیماں امن حمر دورت قمر میں فرمایا آسمان تو اس طرح تھا پانی برسانے میں جس طرح جاری ہو جاتی ہے بارش کی صورت میں نہیں بلکہ بارش سے بہت زیادہ اللہ نے حکم دیا پانی کو روک لو تام لو زمین کو حکم دیا پانی لو لویز الما خشک کر دیا گیا پانی وخل اور تمام کر دیا معاملہ کام وسط ویے کشتی جا ٹہری جو دی پہاڑ پر جو پہاڑ پر کشتی رک گئی کوئی بھی پانی کے اوپر کشتی ہو کوئی چیز ہو جب وہ پانی خشک ہوتا ہے تو نیچے جاتے وہ چیز بیٹھتے تو چونکہ پانی جب نیچے جائے تو سب سے پہلا خوشک جگہ کیا آئے گا وہ پہاڑی آئے گا پہاڑی کا سرہ جو ہے وہ پہلے پانی میں نکلے گا تو پہاڑی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو ٹہرایا وکیل اور کہا گیا بہ ادل قوم دوری ہلاکت ہے مانا لانت ظالم قوم کی نی جنہوں نے اللہ کے توحید کو چھوڑا نبی کی دعوت کو چھوڑا یہ ظالم اب دیکھیں یہ بات کتنے افسوسناک ہے یہ قوم تباہ بھی ہو جائیں اور اللہ ان پر لانت بھی کرے اللہ ان کو تباہ کر بھی رہا ہے اور اوپر سے ان کے اوپر لانت بھی برساتا ہے چلو اگر تباہ ہو جائے ہلاک ہو جائے وہی ان کی مغفرت کے لیے سبب بن جائے چلو ٹھیک ہے لیکن بہت امین ہلاکت ہے لارت ہے ظالم قوم کن اب جب علیہ سلام کشتی سے اترتا ہے امن سکون ہوتا ہے تو اب اپنے بیٹے کا تذکرہ پہلے تو انسان کو اپنے جان کی ہوتی ہے نا پریشانی لیکن جب جان بچ جاتا ہے پھر کسی اور کا بھی سوچ لیتا ہے شروع میں اس کو دعوت دی کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ نہیں مانا غرق ہو گیا تباہ ہو گیا جب نو اللہ سلام تو امن سکون کے ساتھ اتر گیا تو آپ بیٹے کے بارے میں اللہ سے گفتگو کرتا ہے پوکارا نو نوح علیہ سلام نے رب اپنے رب کو فقارہ فرمایا ربیہ میرے رب انہ بنی من اہلی میشک میرے بیٹا میرے اہل میں سے ہیں وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقْ يَقِنًا تیرا واجہ وعدہ سچا ہے تو نے کہا تھا وہ اہلہ کا تیرے اہل کو بچاؤں گا تو جب تو نے میرے اہل کے بچانے کا وعدہ کیا تھا تو یہ تو میرے اہل میں سے ہے یہ کیوں غرق ہو گیا وان انت احكم الحاكمين اور یقینا تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ تیرا ہوتا ہے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا قال يا نو اي نوح عليه السلام انه ليس من اهل يقینا نہیں تھا وہ تیرے اہل میں سے انه عمل غير صالح یقینا اس کا عمل غیر صالح تھا بات یہاں اچھے طریقے سے یاد کرنے کا ہے نو سلامت سلام کی بیوی نے کوئی خیالات نہیں کیا تھا نہیں تھا کیونکہ نبی کی بیوی مشرقہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار عورت اللہ اپنے نبی کو نہیں دیتے تو یہ بیٹا اس کا اپنا خونی رشتے سے ہے اپنے بیوی سے ہے کیونکہ نو علیہ السلام کے کلام سے بھی پتہ چلتا ہے یا بنو یار کب مانا اے بیٹے ہمارے ساتھ بیٹھو اور یہاں پر وہ کلام کرتا ہے تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ٹھیک ہے تیرا بیٹا لیکن عملی تیرا ساتھ نہیں عملی عقیدے میں تیرے ساتھ متفق نہیں تھا ان وہ عمل غیر صالح یہ نہیں کہا کہ وہ بیٹا تیرا بیٹا نہیں ہے فرمایا ٹھیک ہے انه ليس من اهل کا وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کس اعتبار سے عمل کے اعتبار سے اس یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کا متی جو ہوتا ہے وہ نبی کی اہل میں سے کب ہوتا ہے جب وہ متی ہوتا ہے اور جب نبی کے دعوت توحید سے نکل جائے تو نبی کی اہل سے رہ جائے نکل جاتا ہے فلاں کبھی علم نہ سوال کرنا اس چیز کے بارے میں جس کا تجھے علم نہ ہو یہاں نبی کی علم غیب کی نفی نور علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا مشرک ہے اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں پوچھوں گا اللہ جواب یہ دے گا کہ اس کے بارے میں سوال کیوں کیا ہے علم غیب کی نفی یہاں یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خاندان کے ذریعے سے کسی کو نجات نہیں دیتا ہے سید ہے اور نبی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں مسلم کی وہ روایت بھی ہو لم بھی ہو جس شخص کو اس کے ممبتا نے گرا دیا نقصان میں اس کے نصب اس کو اٹھا نہیں سکے گا نصب کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بچائے جب تک ایمان نہ ہو ایمان میں طاقت ہے بچانے کا فرمائیں انہیں عائض و قامہ کی یقینا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اندقون امزال جاہلین کہ ہو جاؤ گی آپ جاہلوں میں سے یہ نبی کو وعی دے مشرک کے لئے دعا نہیں کرنا ہے یہاں ان لوگوں کے لئے بہت بڑے بہت بڑا تنبی جو کہتے ہیں کہ ہم کو قیامت کے دن ہمارے بزرگ چڑھائیں گے اور آمار نہیں کرتے ہیں چھٹنے کے لیے توحید عید سنت عمل کتاب سنت پر عمل وہ چوٹ نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے کتنے بزرگوں سے ان کا تعلق ہو لیکن اللہ کے عذاب سے بزرگان دین قیمت کے دن چھڑا نہیں سکتے عقیدہ اگر خراب ہے عمل خراب ہے پکڑے جائیں گے کالا فرمایا اور میں تیرا پناہ پکڑتا ہوں ان اس الگا کہ میں سے پوچھوں سوال کروں ما اس چیز کے بارے میں لے سلی بھی علم جس کا مجھے علم نہ ہو نوح علیہ السلام اب دعا کرتا ہے اے میرے رب یقینا میں تیرے پناہ میں آتا ہوں اس قسم کے عمل سے جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے میں اس کے بارے میں دعا کروں وا الا تغفر لي اگر تو نے مجھے maaf نہیں کیا وترحم نے تو نے اگر مجھ پر رحم نہیں کیا اکم من الخاسرین دو جاؤں گا میں نقصان پانے والوں میں سے نبی اللہ کا مفتاج اللہ کی رحمت کا مفتاج نجات میں اللہ کے لئے اللہ کا مفتاج رحمت میں اللہ کا مفتاج کھیلہ کہا گیا یا نو نوح اے نوح احبت بسلام منہ اتھر جاؤ سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے و برکات اور برکتوں کے ساتھوں جو تج پر ہوں گے اور ان جماعتوں پر کا جو آپ کے ساتھ نور سلاۃ السلام کو خطاب کیا گیا سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ برکات کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ اور ایسا ہوا نور سلاۃ والسلام کے نسبوں میں اللہ نے برکتے ڈالی نا آگے جو ان کے اولاد اللہ نے ان کو پہلایا اللہ نے ان کی مدد کی جیسے پھر انہوں نے شرک ارتکاب کیا اللہ نے پھر ازاد دی ان امتوں پر جماعتوں پر جو آپ کے ساتھ امت اور جماعتیں اس میں اشارہ ہیں کہ نور سلامت سلام کی سے کشتی کی اولاد میں سے آگے پورا نسل چلے گا امتیں بنیں گے جماعتیں بنیں گے ان میں باغی مومن وَأُمَمُن سَنُمَتِهُمْ اور امتیں انقریب ہم ان کو فائدہ دیں گے سُمَيَمَسُ وَمِنَّ عَذَابٌ عَلِيمٌ پھر پہنچے گا ہمارے طرف سے ان کو دردناک عذاب معنی اور امتیں جو آپ کے اس کشتی میں سوار لوگ ہیں ان میں سے ان کی نسلیں چلے گی لیکن وہ دنیا کے فائدے تو ہم ان کو دیں گے لیکن حقیقت میں وہ کافر ہوں گے مشرق ہوں گے تو ان کے لیے پھر ہمارے طرف سے عذاب کلمن امبال غیب نوہی نوہی ها الی یہ غیب کی خبریں ہیں وہی وہ کرتے ہیں ہم اس کو آپ کے طرف اس میں ہمارے نبی کی نبوت کا اثبات یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ موجود نہیں تھا ما كنت تعلمها انت ولا قوم اے نبی آپ اس واقعہ کو نہیں جانتے نا یہ قوم من قبل اس قرآن کی نزول سے پہلے اس وحی کے آنے سے پہلے آپ کو معلوم نہیں نور علیہ السلام نے کیا دعوت دیا کم نے کیا جواب دیا کس کی کہاں سے بنی کیسے لوگ بیٹھے کون غرق ہوا کس کے لیے دعا مانگی گئی یہ قصہ آپ نے پورا پورا میرے وحی کے ذریعے سے سمجھا تو میرے رسول ہے تیری نبوت اور رسالت کے لئے یہی دلیل کافی ہے فصر صبر کرو ان یقین انجام بہتر متقین کا ہے نجات کا رستہ بہترین انجام یہ متقین کے لیے آپ صبر کرو ان لوگوں کے باتیں سنتے رہنا ایک کان سے سن دوسرے سے نکال لیکن اپنے آپ کو غم میں مبترا نہ کرو ان کے باتوں کو سیریس مت لو یہ تو مختلف اعتراضات کریں گے ان کے اعتراضات کی کوئی پرواہ نہیں کرو آپ اللہ کے رسول ہیں اور تیرے رسالت کے لیے یہ ثبوت ہے کہ یہ واقعات ہم نے آپ پر پیش کیے پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ اللہ نے آجیوں کا لایا وہ نہاہم ہودا ہاتھیوں کے طرف ان کے بائی حود علیہ السلام کو بیجا ہم نے فالا سکایا قوم عبداللہ مالکم من الہین غیروں اے میرے قوم کے لوگوں ایک اللہ کی بندگی کرو ایک اللہ کی بندگی لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی پسند نہیں ہے اور کسی اور کی بندگی چاہتے ہیں فرمائے نہیں ہے تمہاں علیہ وسلم کے ماں سیوہ کوئی معبود برحق تم اللہ و نہیں ہوں تم مگر جھوٹ گڑنے والے نبی کے مخالفین وہ جھٹے ہوتے آج بھی جو لوگ حدیث کی مخالف ہیں حدیث پیش کرو تو آگے سے کہتے ہیں ہمارے مولوں نے دس جواب لکھا ہے بیس لکھا ہے لکھتے رہو جواب کیا ہوتے مفتر افطرا ہوتے حدیث کا کوئی جواب نہیں ہوتے حدیث کو تو ماننا پڑتا ہے نبی کی بات آ گئی اب وہ کہتے نہیں یہ زنّی ہے یہ یقینی ہے حدیث سارے یقینی ہیں کوئی زنی نہیں اب اس کے زنی یقین میں آپ کہاں لے جاؤ گے مثلا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے نبی نے کلام کیا باتیں کی وہ صحابی نے بات سنی اب وہ اس کے لیے یقینی ہے یا زنی ہے اگر کہیں کہ یہ زونی ہے تو یہ تو کافر ہو جائے گا نبی کے بات پر وہ گمان کرتے کہ یہ یقین ہے کی نہیں اس کے لیے تو یقین ہے تب وہ صحابی اپنے شاگر سے اس کو بیان کر رہے ہیں حضر واحد احاد ہو جائے گا نا اب وہ شاگر تابعی ہے وہ اس صحابی کے بات کو کس نظر سے لے گا یقین سے یا زون سے اگر یقین سے لیتے ہے تو ایمان ہے زون سے لیتے ہیں تو اس کے اوپر بیمانی کا اطلاق آئے گا کیوں؟ صحابہ کے بارے میں ساری امت کا اجماع ہے کہ اس پر کسی قسم کا جھوٹ کا سواری نہیں پیدا ہوتا تو اب آتے آتے ہمارے پاس وہ مدسین کے قلموں سے گزرتے ہوئے وہ روایتیں پہنچ گئی تو اب ہمارے لیے وہ یقینی نہیں ہوگا بلکہ ہمارے لیے زنی ہوگا گمان ہوگا اس قسم کے اصول پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ باتیں غلط ہیں نبی علیہ صلاح والسلام کی کوئی بھی حدیث اس کی سند اور متن دونوں سے ہی ثابت ہو جائے وہ یقینی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے ہم کو حکم دیا اس کے بعد ماننے کا یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد مانو لیکن جب اتنی تعداد میں لوگ بیان کرے نہیں کوئی اس میں یعنی گمان کے ذکر ہی نہیں ہے یقین ہے وہ یہاں پر ہر نبی کی دعوت کے اندر یہ بات اللہ کی بندگی کرو آگے سے ان کا جواب کیا ہوتا ہے افطرا باتوں کو بنانا اور پیش کرنا یا میں سوال کرتا ہوں تم سے اس پر کوئی حاضر یہ جو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں میرا کوئی مطالبہ چندے ووٹ شوٹ کا نہیں ہے فتح رنی نہیں ہے میرا حضر میرے مزدوری مگر اس ذات پر جس نے مجھے پیدا کیا افلاتا کھلون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو